وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فرما الله تبارك وتعالى اس احت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اے نبی علیہ آپ لوگوں سے کہہ دیں ان کو آگاہ کر دیں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا کیونکہ جواب اس کا واضح طور پہ معلوم ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ علم والا جو ہے وہ اس کے اوپر فوقیت رکھتا ہے جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے میرے بھائیوں دین کا علم بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے کیونکہ اس علم سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس علم سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا رب جو ہے اس کی صفات کیا ہے میرے رب کے نام کون کون سے ہیں میرے رب کے افعال کیا کیا ہیں رب العالمین کی معرفت جس علم سے حاصل ہو یقیناً وہ علم بڑا عظیم علم ہے اسی علم سے انسان کو نبی علیہ و اسلام کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اسی علم سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ و اسلام سے صحیح معلوم میں محبت کیسے ہوتی ہے اسی علم سے پتا چلتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزے کیسے رکھنے ہیں حج کیسے کرنا ہے عمرہ کیسے کرنا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر میرے بھائی سنی سنائی باتوں کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں کس کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر یہ جی سنتے ہیں کہ نماز کا یہ طریقہ ہے کسی نے بتایا تھا کہ حج میں ایسے کرنا ہے کسی نے بتایا تھا کہ عمرہ ایسے کرنا ہے نبی علیہ السلام نے کیا بتایا تھا یہ معلوم نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا یہ کوئی معلوم نہیں ہے فلاں بزرگ نے فلاں پیر صاحب نے فلاں مولوی صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا تھا رکوع ایسے کرنا ہے جہاں مولوی صاحب نے رکوع کا طریقہ لکھا تھا وہاں پہ حدیث لکھی تھی کہ نہیں لکھی تھی اگر لکھی تھی کہ حدیث کا کیا حوالہ تھا وہ زین میں بٹھایا کہ نہیں بٹھایا تو علم نام ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جسے قرآن کہتے ہیں علم نام ہے نبی علیہ السلاۃ و اسلام کی باتوں کا جسے حدیث کہتے ہیں یہی وہ دین ہے جو بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا جب اللہ نے کہا تھا الم اکمل تو نکم کہ آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور یہ دین مکمل ہو چکا نبی علیہ السلام کی زندگی میں بعد میں آنے والے خواب بعد میں آنے والے بزرگوں کے تجربے بعد میں آنے والی بزرگوں کی نصیتیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن یہ دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے دین بہت پہلے مکمل ہو گیا تو یہ دین ہم نے حاصل کرنا ہے یہ دین ہم نے لینا ہے ہم لوگوں نے بڑی لمبی چوڑی کتابیں دائیں بائیں پڑھ لی ہیں نہیں پڑھا تو اللہ کا کلام نہیں پڑا نہیں پڑھا تو نبی السلام کی حدیث نہیں پڑیں دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں ادھر اس کی پاڑ لی اس کی پڑلی، لی لیکن کبھی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر دھیان سے پڑا ہو کبھی بخاری شریف مسلم شریف کی عادیث کا باریک بینی سے غور سے مطالعہ کیا ہو یہ چیز اکثر بائیوں میں نہیں پائی جاتی اور آج میرے درس کا یہی موضوع ہے کہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے عبادت کرنے والا وہ بھی ہے یہ بھی ہے نماز یہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے لیکن علم والے کو فقیت ہے جناب امام مسلم اور امام ابو داؤج کون کون سے امام یہ دونوں امام روایت کرتے ہیں جناب ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلاۃ وسلام نے وَمَن کہ جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے علم لینے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں علم کی راہ پہ جو نکلا ہے دین کا علم لینے کے لیے جو نکلا ہے دوسرے لفظوں میں وہ جنت کی راہ پہ چل پڑا ہے کون سی راہ پہ چل پڑا ہے اور علم کے لیے جو نکلا ہے اسے اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جنت کی راہ پہ چل پڑا ہوں اب میں نے راستے سے واپس نہیں آنا اب میں نے دائیں بائیں نہیں جانا علم کے اوپر ہی رہنا ہے شیتان مجھے دائیں بائیں سے بلائے گا کبھی شیطان کہے گا چھوڑو کہاں جا رہے ہو ڈاکٹر بن جاؤ مولوی لوگ مذاق اڑائیں گے کیا کر رہے ہو انجینئر بن جاؤ کبھی کہے گا شیطان کے رزق کہاں سے آئے گا مولوی بن جاؤ گے دین پڑھو گے ٹھیک ہے دین کی دو باتیں آ جائیں لیکن کماؤ گے کہاں سے شیطان اس پٹری سے اس راستے سے اتارنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ کے ذہن میں یہ حدیث ہونی چاہیے جس میں نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ جو دین کے علم کی راہ پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں یہ مشکلات یہ دمکیاں یہ لالچ اس سب کی طرف نہیں دیکھنا اپنے مقصد پہ کار بند رہنا ہے اپنے مقصد پہ گامزر رہنا ہے اس جنت کی طرف چلتے رہنا ہے جس کی تلاش ہم ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ جنت کی راہ پہ چلو تاکہ جنت پہ, پہ پہنچ جاؤ تو اس سے میرے بھائیو دین کے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ دین کا علم لینے کے لیے نکلے ہیں جنت کی راہ پہ چل پڑے ہیں معذت کے ساتھ میرے بھائیو ڈاکٹر بننا جرم نہیں ہے معذت کے ساتھ انجینئر بننا جرم نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جس کی فضیلت آئی ہے ڈاکٹر بننے کا جو علم ہے یہ ہنر ہے فن ہے کمائی ہے ڈاکٹر بھی کما رہا ہے اینٹیں لگانے والا مزدور بھی کما رہا ہے فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر اے سی کمرے میں بیٹھا ہے اور یہ مزدور دھوپ میں ب... کھڑے ہو کے کما رہا ہے لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جس کی قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے اگر ڈاکٹر کے نیگے صاف ہے کہ مسلمان مریضوں کی خدمت کروں سوال ملے گا وہ تو اس مزدور کو بھی ملے گا جو اینٹیں لگا رہا ہے اگر نیت صاف ہے کہ میرے مسلمان بھائی کا گھر بن رہا ہے میں محنت سے بناؤں گا نیت سے تو نیند بھی ثواب بن جاتی ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ عبادت نہیں ہے جب کہ دین کا علم بنیادی طور پہ عبادت ہے دین کا علم کیا ہے میرے بھائیو بنیادی طور پہ عبادت ہے کیونکہ اس علم سے آپ کو پتا چلتا ہے توحید کیا ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے دین اسلام سے خرچ کر دیں گی کون کون سی چیزیں ہیں جو شرک ہے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی یہ سب کچھ دین کے علم سے پتا جلتا ہے. نبی علی اسلام اسی حدیث میں مزید فرما رہے ہیں کہ وہ حفتحم الملائی کا وضاکر من من بڑی عظیم حدیث ہے میرے بھائی فرما رہے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ سلاۃ وسلم کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں قرآن پاک کی تفصیل سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں فرمایا جب بھی کوئی ایسا اجتماع ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسا ہلکا لگتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے فرمایا حفتہم الملائکہ ان عظیم لوگوں کو اللہ کے فیشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں کیونکہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو ان سے پیار کیوں نہ ہو اللہ کو ان سے محبت کیوں نہ ہو آج ہم سب کچھ پڑھتے ہیں طور اور دین کے نام پہ علم لینے والے بھی سب کچھ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے قرآن پاک کی تفسیر نہیں پڑھیں گے نبی علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھیں گے دائیں بائیں گھومتے رہیں گے ساری زندگی جبکہ ساری برکت ساری ہدایت ساری نجات اللہ کے کلام میں ہے اور نبی علیہ السلاط و اسلام کے کلام میں ہے یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب بھی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو بیچ دیتے ہیں فرشتے ان کے دائیں بائیں بیٹھ جاتی ہیں یہ مجلس اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس مجلس میں حاضر ہو جاؤ اور فرمایا و نزلہ تعلیم یہ وہ لوگ ہیں جن کو پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے دیکھا نہیں آپ نے کہ عام سا حافظ قرآن ہوتا ہے عام سا نمازی ہوتا ہے عام سا دین کا طالب علم ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارتا ہے اور کروڑوں میں کھیلنے والے رات کو سوتے ہوئے نیند کی گولیاں لیتے ہیں یہ قرآن پاک کی برکت ہے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قرآن پاک سیکھنے سکھانے والے علیہم تعلیم ان کے اوپر سکون لادل ہوتا ہے ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے بڑی چین کی زندگی گزارتے ہیں سعدت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ بکر اللہ خبردار دھیان سے سن لو کہ دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے قرآن پاک اور نماز ذکر دیئے کون سا جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ذکر میں بھی غلط انداز اختیار نہ کیجیے آج لوگوں نے ذکر میں بھی غلط انداز اختیار کر لیے ہیں کیا کہتے ہیں جی نماز کے بعد ایسے بیٹھ جاؤ دل کو ضربیں لگاؤ آنکھیں بند کر لو گردن کو ایسے حرکت کرو یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ نبی علیہ السلام سلام نے تو نہیں بتائی آپ کے صحابہ کے نے تو یہ کام نہیں کیے اللہ کی قسم جو چیز آپ کے زمانے میں دین نہیں تھی آج دین نہیں بن سکتی دین وہی ہے جو آپ کے زمانے میں مکمل ہو گیا جس کے اوپر آمنا کے لال کی سٹیمپ نہیں ہے وہ دین نہیں ہے تو اسی میرے بھائی ذکر کیجئے ذکر بھی ویسے کیجئے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے تو سب سے بڑا ذکر کیا ہے قرآن پاک نظر مسکینہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اس کی تفسیر پڑھیں گے اس میں غور کریں گے اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوگا یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان کو سکون اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ کیسے دے گا جب آپ اللہ کے کلام کا مطالعہ کریں گے وغاشیتهم الرحمہ فرمایا یہ اتنے عظیم لوگ ہیں اللہ کے کلام پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے جمع ہونے والے اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے جمع ہونے والے اس کے مطلب مطالب اور معنی کو جاننے کے لیے جمع ہونے والے اتنے عظیم لوگ ہیں ان کو رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے وضا کا رحم اللہ حفیح من آئندہ <عِندا> فرمایا یہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں اتنے عظیم لوگ ہیں کہ خود اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے کہاں یہ کہ انسان اللہ کا ذکر کرے کہاں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اللہ ان کا ذکر خیر ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میرا فلاں بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے میرا فلاں بندہ میرا کلام سیکھ رہا ہے اللہ اکبر چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں میں آپ کا رد عمل دیکھ رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کتنی بڑی بات ہے کہ رب العالمین اللہ وہ شہنشاہ آپ کا ذکر کرے چھوٹی بات نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے آئیے عبی بن کاپ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی قرآن کے کاری ہیں بخاری مسلم کی رویت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبئی بن کعب سے کہ عبئی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اللہ امرنی ان اقرع علیک القرآن کہ عبئی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں قرآن پاک کی تلاوت سناؤں میں تمہارے سامنے سورہ لم یکنی اللہ دینہ کی تلاوت کروں جناب عبئی بن کعب کہنے لگے اللہ کے کی رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے جناب اوبئی کافی خوشی میں رونے لگے ہم کیا کہتے ہیں جی فلاں سیاست دان فلاں ایم ایل اے فلاں وزیر سے میرا تعارف ہے کسی سے تعارف کرانا ہو نہ روب جاننا ہو تو کیا کہتے ہیں فلاں وزیر صاحب مجھے جانتے ہیں فلاں جو ہے ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں فلاں کا میں خاص آدمی ہوں ارے اصلی بات یہ ہے کہ آپ خاص آدمی کس کے بنے اللہ, اللہ کے بنیں اور اللہ کا خاص بننے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کا کلام پڑھیں اس کے کلام کو سیکھیں اس کے کلام پہ عمل کریں اور اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں سب کے لیے ہیں کسی کا قبضہ نہیں ہے کسی کی وراثت نہیں ہے کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ گے تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے اللہ کا قرآن عام ہے کل کائنات کے لیے جو آئے حفظ کرے جو آئے سیکھے اور اللہ کا مقرب بندہ بن جائے فرمایا اللہ فی من کر تو میرے بھائی جب آپ اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں گے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا عالم بنائیں گے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا مفسر بنائیں گے تب رب العالمین اس کا ذکر خیر فرشتوں کے پاس کرے گا یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام دنیا میں لیا جائے فلاں ایوارڈ ملا ہے فلاں ملک سے ملا ہے فلاں یونیورسٹی سے ملا ہے دنیا جہاں کے ایوارڈ مل جائیں رب راضی نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا وزا کرفی من اور میرے بھائیو یہ حدیث مسلم شریف کی اسی سے ملتی جلتی حدیث وہ ہے جو آتی ہے ابو ابود میں ترمدی میں ابن ماجہ میں کتنی کتابوں میں تین کتابوں میں روایت کرنے والے تابعی کے نام کثیر بن قیس ہے کثیر بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ بند کر, رہا, بند کر کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں جناب ابو دردار رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میرے بھائی توجہ میری طرف کون کہہ رہے ہیں کثیر بن قیس کہہ رہے ہیں کہ میں ابو دردا رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہاں بیٹھے ہوئے تھے شام دمشق کی جامعہ مسجد میں کہاں جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہتے ایک آدمی آیا کہ لگا ابو دردہ من المدینہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردا میں بڑی دور سے آ رہا ہوں میں مدینہ سے آ رہا ہوں جانتے ہوں کون سے مدینہ سے میں اللہ کے رسول اسلام کے شہر مدینہ سے آ رہا ہوں کیوں بھائی اتنا لمبا سفر کیوں کیا ہے کیا غرض ہے کاروبار کے لیے آئے ہو تجارت کے لیے آئے ہو لین دین کے لیے آئے ہو کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے آئے ہو کہا نہیں حدیث ان ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں کتنی دیسوں کی خاطر ایک حدیث صرف ایک حدیث کی خاطر اتنا لمبا سفر مدینہ سے شام کا سفر ایک حدیث کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے آپ نبی علی اسلات کے حوالے سے سناتے ہیں میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں میرے بھائیو یہ ہے احترام حدیث کا یہ ہے محبت حدیث کے ساتھ یہ ہے نبی علی اسلام سے اصلی محبت آپ کی حدیث کو لیا جائے ان کا مطالعہ کیا جائے ان کو اوپر عمل کیا جائے لیکن ہم مسلمان ہیں مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے ہیں اسی طرح فوت ہو جائیں گے اللہ نہ کرے کہ وہ موقع نہیں آتا کہ ہم آپ کے حدیث کا نیٹ مطالعہ کریں بس سنا ہے جی دین سنے سنائے کا نام رکھ دیا ہے سنے سنائے کا نام دین نہیں ہے دین اس کا نام ہے جو اللہ نے کہا اور جو نبی علیہ سلاد نے کہا تو یہ کیا کہتے ہیں میں ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں جناب ابو دردہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے ان کو خوشخبری سنانا چاہی کہ تم نے یہ سفر جو ایک حدیث کی خاطر کیا ہے بڑا عظیم سفر ہے تمہارا تمہیں مبارک ہو لیکن اس سے پہلے دوبارہ یقین حاصل کیا کہا کہیں کاروبار کے لیے تو نہیں آئے ماں جا ابھی کا تجارا کہا نہیں لا کاروبار کے لیے نہیں آیا کہا کوئی اور مقصد کہا نہیں صرف حدیث کے لیے آیا ہوں جناب ابودا کہنے لگے اگر یہ بات ہے فنی سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دیکھیے یہ علم کا انداز ہوتا ہے کہ ہر چیز میں حوالہ کس کا دیں نبی علیہ السلاۃ وسلام کا لیکن ہمارا واسطہ ایسی کتابوں سے پڑا ہے پوری کی پوری کتاب میں فتوے ہوں گے کہیں بھی حدیث کا حوالہ نہیں ہوگا کہیں بھی قرآن پاک کی آیات کا حوالہ نہیں ہوگا اور یہاں پہ بات بات پہ حوالے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے کیونکہ اسی کا نام دین ہے تو کیا کہہ رہے ہیں جناب ابو دردا کہ میں نے نبی علیہ اصلاۃ و اسلام کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلی حدیث میں بھی آئے ہیں آگے فرمایا وہ تازا فرمایا دین کے علم کے لیے جو نکلتا ہے دین کی تلاش میں جو نکلتا ہے یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ اس کے احترام میں رب کے فرشتے اپنے پر زمین پہ بچھا دیتے ہیں اپنے پر جھکا دیتے ہیں میرے بھائیو اندازہ کریں کتنا عظیم کام ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اور ہم اگر دین کی طرف آتے بھی ہیں تو پوری زندگی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کرنے میں گزار دیتے ہیں میں اپنے بزرگوں کے خواب بیان کرتا رہتا ہوں وہ اپنے بزرگ کے یا اپنے بزرگ کے اللہ کے رسول کہاں گئے اللہ کے رسول اسلام کی حدیثیں کون بیان کرے گا اپنے اپنے بزرگوں کے فضائل ساری زندگی بیان کرتے رہیں گے تو نبی علیہ اسلط اسلام کی احادیث کون بیان کرے گا اور یہاں یہ بھی افسوس ہے کہ نبی علیہ اسلام کا حسن بیان کرتے ہیں کرنا چاہیے آپ کا جمال بیان کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کے آدیش نہیں تو میرے بھائی جو حقیقی علم کے لیے نکلتا ہے قرآن پاک سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نبی علیہ السلام کی صحیح آدیش سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اتنا عظیم ہے کہ رب کے فریصے اس کے احترام میں اپنے پر جکا دیتے ہیں وہ علم یس فرہو منف سماواتی فرمایا دین کا طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنے والا اور میرے بھائیوں یہاں یہ وضاحت کر دوں دین کے طالب علم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو جائے وہ بھی طالب علم ہے وہ تو اچھی طرح طالب علم ہے آپ بھی کاروبار کرنے والے ملازمت کرنے والے جو ایک گھنٹہ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب گھر سے نکلیں گے یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو اس وقت آپ کے اوپر بھی یہ دیسیں فٹ ہوں گی یہ حدیثیں آپ کے لیے بھی ہیں یہ نہ سمجھیں کسی اور مخلوق کے لیے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ میں روزانہ مسجد میں ترجمہ کلاس میں شریک ہوا کروں گا تو جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ جنت کی راہ پہ نکل رہے ہیں آپ کے لیے رب کے فرشتے آپ کے احترام میں پر جھکا دیں گے اور ابھی جو مزید فضائل بیان کروں گا وہ آپ کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے جو باقاعدہ ترین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں پہنچ گئے اور اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں نبی اسلام کی عادی سیکھ رہے ہیں اور میرے ان بھائیوں کے لیے بھی فضائل ہیں جو کاروبار کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں اور اپنے کینکی اوقات میں سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے دین سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں سیکھنے کے لیے پہلے سیکھنا ہے پھر تبلیغ ہے پہلے سیکھنا پھر دعوت دینی ہے یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ تبلیغ ہم پہلے کرتے ہیں علم بعد میں لیتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں پھر علم تو لے لیں پہلے آپ کے پاس آپ کو معلوم تو ہو کون سی حدیث سنانی ہے کس کتاب میں آئی ہے صحیح ہے ضعیف ہے اس کو نبی اسلام کی طرف منصوب کرنا جائد ہے کہ ناجائز ہے تو برہر علم کے فضائل فرما رہے نبی علیہ الصلاحت اسلام کہ جو علم کی تلاش میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں آسمان والے بھی زمین والے بھی آسمانی مخلوقات بھی زمینی مخلوقات بھی فرمایا حتیہ کہ وہ مچھلیاں جو سمندر کی گہرائی میں ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں ساری مخلوقات کہتی ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے یا اللہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے مٹا ڈال کیا بات ہے میرے بھائیوں آدم ہر ایک سے کیا کہتے ہیں جس سے ملتے ہیں دعا کیجیے گا مور سا میرے لیے دعا کیجیے گا دعا کا طریقہ اختیار کریں آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں یہ ساری مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کریں گی کتنی بڑی فدیلت ہے میرے بھائیوں مچھلیاں کتنی ہیں یہ ساری مچھلیاں آپ کے لیے دعا کریں آپ کو اور کیا چاہیے میرے بھائی تصور کریں تصور کریں علم کی فضیلت دین کا علم حاصل کرنا اللہ کا کلام سیکھنا لیکن بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں اللہ کا کلام سب سے پہلے سیکھیں ہم دنیا جہاں کے پروفیسروں اور مولویوں اور علماء کی کتابیں سیکھ لیتے ہیں نہیں سیکھتے تو اللہ کا کلام نہیں سیکھتے زیادہ تلاوت سیکھ لی بس برکت کے طور پہ تلاوت کر لی بس آگے اللہ نے کہا کیا ہے یہ نہیں پتا ہماری مثال کسی آدمی نے یوں دی ہے کہ کسی کو والدہ کا لیٹر ملے اور چومتا چارتا رہے سارا دن سارا مہینہ سارا سال اور یہ زحمت نہ کرے کہ کھول کے پڑھوں والدہ نے کہا کیا ہے یہی ہماری صورتحال ہے تو برحال میرے بھائیو بڑا عظیم ہے وہ آدمی جو قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے قرآن پاک کی تفسیر سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے عادی سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کیونکہ اس عظیم آدمی کے لیے ساری مخلوقات استغفار کرتی ہیں فرماتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلام فضل عالمی فضل القمر بدر فرمایا وہ مسلمان جس کے پاس دین کا علم ہے قرآن کا علم ہے نبی علیہ السلام کی صحیح عادیش کا علم ہے یہ آدمی عام عبادت گزار سے بہت افضل ہے بہت بہتر ہے فرمایا ایسے ہی جیسے چودہویں رات کا چاند سارے ستاروں سے افضل ہے چودویں رات کے چاند کی باقی ستارے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں فرمایا وہ عبادت کرنے والا جس کے پاس علم ہے اس کو پتا ہے میں نماز میں رف الدین کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا اگر میں رکوع میں اپنے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھتا ہوں تو کیوں رکھتا ہوں ہاتھ کھولنے ہیں کہ انگلیاں بند کرنی ہیں کمر میری اوپر ہوگی کہ برابر ہوگی لیول کیا ہوگا کس حدیث کی وجہ سے ایسے ہوگا یہ نہیں کہ کس مولوی صاحب نے کہا نہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے اللہ کے رسول سے تعلق قائم کریں اللہ کے رسول سے اپنا رابطہ استوار کریں مضبوط بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی نبی السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ عالم دین جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے یہ عام عبادت گزار کے مقابلے میں ایسے ہی افضل ہے جیسے چودویں رات کا چاند تمام ستاروں سے افضل ہے اور دوسری صحیح حدیث میں نبی السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں نہیں ایک اور حدیث میں فرمایا وہ عالم دین جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہ عام عبادت گزار سے ایسے ہی افضل ہے جیسے میں تم سب سے افضل ہوں میرے بھائیوں تصور کریں میرے بھائیوں علم حاصل کرنا دین کا یہ عبادت ہے لوگ کہتے نہیں جی ہم نفل پڑھ رہے ہیں ارے اللہ کے بندے قرآن کے کی کہ سیکھنا تیرے نفل پڑھنے سے بہتر ہے فرض نماز تو سب کے لیے ہے وہ تمہارے کے لیے پڑھنی ہے لیکن عام نفلی عبادت سے بہتر ہے دین کا علم حاصل کریں قرآن پاک سیکھیں یہ بھی تو عبادت ہے یہ افضل عبادت ہے نبی اسلام کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ عالم دین عام عبادت گزار سے کہیں افصل ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا نور ہے کیوں میرے بھائیو کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ پوری دنیا کو منور کرے گا روشن کرے گا وہ چراغ ہے وہ کیا ہے چراغ ہے گھر میں بیٹھے گا گھر والے روشنی حاصل کریں گے محلے میں ہوگا محلے والے اس سے روشنی حاصل کریں گے اپنے شہر میں ہوگا شہر والے اس کی مسجد میں جمعہ پڑھیں گے اور فتوے پوچھیں گے مسئلے سنیں گے نصیحت حاصل کریں گے وہ جدر جائے گا کہ نور ہے چراغ ہے سورج ہے اور عبادت گزار نفل پڑے گا کس کو فائدہ ہے جی صرف اپنی ذات کو بس کسی اور کو نہیں اور جو نفل پڑے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیوں خطرے میں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے صحیح پڑھے ہیں کہ غلط پڑھے ہیں اور عالم دین جو دو رکھتے پڑھے گا سسری پڑے گا نبی علیہ السلام کی حادیث کے مطابق پڑھے گا اس کو پتا ہوگا رف الدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنا ہے تو کندھوں کے برابر کرنا ہے یا کانوں کے لوگ کے برابر کرنا ہے اگر کانوں کے برابر کرنا ہے تو کیوں کس حدیث کی وجہ سے کندھوں کے برابر کرنا ہے تو کیوں کی وجہ سے اس کو پتا ہوگا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے دین میں فرق ہے یہ کس حدیث میں آیا ہے کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بات بنا لی گئی ہے اس کو پتا ہوگا اس کو پتا ہوگا یہ مردوں اور کے بارے میں جو کہا گیا کہ ان کے سیدے میں فرق ہے یہ فرق کس حدیث میں آیا ہے کس حدیث میں آیا یہ فرق وہ معلوم کرے گا معلومات لے گا یہ نہیں کہ بولوی کہتے ہیں علما کہتے ہیں نہیں کس حدیث میں آیا ہے تو یہ فرق ہے میرے اس شخص میں جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے کتابیں کئی لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں مجھے پتا ہے آپ میں صرف کئی لوگوں نے کتابیں دین کی پڑھی ہوں گی. نماز کی بھی پڑھی ہوگی لیکن وہ نماز کا طریقہ کس کا ہوگا جس مولی صاحب نے لکھی ہے آگے انہوں نے حدیث نہیں لکھی بخاری شریف کی حدیث نمبر اتنی موسم شریف کی حدیث نمبر اتنی اب وہ مولوی صاحب کی بیان کردہ نماز ہے نبی علیہ السلام نے کیا کہا وہ نہیں پتا اور صحابہ اکرام اس معاملے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھ لو اللہ کی قسم میرا طریقہ نماز سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے مشابه ہے کس کے مشابے ہے نبی علیہ السلام کے مشابه ہے اور میرے بھائیوں علم کے فضائل میں یہ حدیث تو میں بیان کر رہا ہوں اتنی عظیم ہے کہ اس کے آخری جملے میں نبی علیہ اسلام فرما رہے ہیں ان العلماء وارثت الانبیاء کہ دین کا علم لینے والے قرآن و حدیث سیکھنے والے عام لوگ نہیں ہیں یہ انبیاء کلام علیہ مسلاۃ اسلام کے وارث ہیں کن کے وارث ہیں انبیاء کے وارث آپ تو اپنے باپ کے وارث ہیں نا اور علماء کس کے وارث ہیں انبیاء کے وارث اللہ اکبر کتنی عظیم وراثت ہے کتنے عظیم لوگوں کے وارس ہیں فرمایا علماء انبیاء کے وارس ہیں اب سوال پیدا ہوا کہ نبی اسلام نے انبیاء نے وراثت میں کیا چھوڑا کتنے پلاٹ چھوڑے کتنی کوٹھیاں چھوڑی کتنے درم و دنار چھوڑے نہیں نہیں, نہیں, نہیں. فرمایا انما ورت العلم وہ درم و دنار وراثت میں چھوڑ کے نہیں گئے کیا چھوڑ کے گئے ہیں علم چھوڑ کے گئے ہیں عبادت کا طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں حج کا طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں توحید چھوڑ کے گئے ہیں اللہ کے بارے میں کیا اللہ کے نام کون سے ہیں یہ معلومات دے کر گئے ہیں اللہ کی صفات کیا ہیں یہ معلومات دے کر گئے ہیں جنت کیسے ملتی ہے یہ معلومات دے کے گئے ہیں جو یہ معلومات حاصل کرے گا وہ انبیاء کرام علی مساط اسلام کا وارث بن جائے گا اور فرمایا جس نے جتنی وراثت لے لی اتنا وارس بن گیا انبیاء کی وراثت بھی بڑی عظیم وراثت ہے اور بڑی عجیب وراثت ہے جب ہم میں سے کوئی اپنے باپ کا وارث بنتا ہے تو کیا کہتے ہیں جی دکان ایک ہے اور ایک مکان ہے اب دکان زہر ہے کتنے بیٹے لے سکتے ہیں ایک ہی لے گا یا کیا فیصلہ ہوگا کہ بیچ دو پیسے تقسیم کر لو اور پیسے جو ایک کے پاس آئے دوسرے کے پاس نہیں ہوں گے دوسرے پاس کے پاس ہوں گے تیسرے کے پاس نہیں ہوں گے مکان اگر چار پانچ چھوڑ دیے تو جو مکان اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہوگا لیکن امبیا کے کی وراثت دیکھیے ایک حدیث کو سارے لوگ حاصل کر سکتے ہیں ایک ہی حدیث ایک ہی ایچ سارے حافظ باندھ جائیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انبیاء کرام کی وراثت ختم نہیں ہوتی وہی وراثت دادے کے پاس ہے وہی باپ کے پاس ہے وہی پوتے کے پاس ہے وہی بیٹے کے پاس ہے ایک ہی حدیث ہے سب لے سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایت میں نے حفظ کر لی ہے تم نہ حفظ کرنا یہ حدیث میں نے پڑھ لی تم نہ پڑھنا نہیں انبیاء کلام علیہ مسلم السلام کی وراثت عام ہے سب کے لیے فمن آخ آخ دن وافر فرمایا جس نے یہ وراثت لے لی اس کے نصیبوں کے کیا کہنی اس نے بڑی عظیم وراثت لے لی ہے میرے بھائیو حاجی صاحبان خود بھی علم حاصل کریں اپنے بیٹوں کو اس لینڈ پہ لگائیں اپنے پوتوں کو اس راستے پہ لگائیں قرآن پاک کا حافظ بھی بنائیں قرآن پاک کا عالم بھی بنائیں قرآن پاک کا حافظ بھی بنائیں قرآن پاک کا عالم بھی بنائیں بیٹے کو زبانی قرآن پاک بھی آتا ہو اور بیٹے کو یہ بھی پتا ہو کہ اس قرآن پاک میں میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے میرے رب کے نام کون سے ہیں میرے رب کی صفات کیا ہیں جب اس کو پتا ہوگا کہ رب نے قرآن پاک میں اپنی صفات کیا بیان کی ہیں پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشان نہیں کہے گا اس کو پتا ہوگا رب نے قرآن پاک میں اپنا تعارف کیا کرایا ہے وہ کسی اور کو حادت لوا نہیں مانے گا کسی اور کو گنج بخش نہیں کہے گا کسی اور کے سامنے نہیں جکے گا کسی قبر کو سیدار نہیں کرے گا کسی قبر کو رکون نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے میرے رب کی شان کیا ہے اور جن کو قرآن پاک کا تجمہ نہیں آتا تفسیر نہیں آتی گہرائی سے قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے حفظ کر بھی لیں تو قبر والوں کے سامنے جھکتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ رب کی شان کیا بیان ہوئی ہے اس لیے میرے بھائیو قرآن پاک کا علم حاصل کریں نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا علم حاصل کریں اور آپ میرے وہ بھائی جو مس نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک حدیث آپ کے نام ابن مادا کی روایت ہے صحیح حدیث ہے فرمایا نبی علیہ السلاۃ وسلام نے جو میری اس مسجد میں آیا کس مسجد میں مسجد نبی میں علم لینے کے لیے یا علم دینے کے لیے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی رام جہاد کر رہا ہو آپ ابھی اس مدرسے میں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں علم لے رہے ہیں میں علم بیان کر رہا ہوں آپ لے رہے ہیں اللہ کرے میری نیت بھی صاف ہو آپ کی بھی صاف ہو تو فرمایا یہ ایسے جیسے آپ اللہ کی میں جہاد کر رہے ہیں اور یہ فضیلت کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا زیادہ زیادہ ٹائم دین کے علم کو دیں فرائض فرد نماز پڑھیں سنتے پڑھیں اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں نبی علیہ السلام کی عادی سیکھیں یہ عبادت بھی ہے علم بھی ہے اور ایسی عبادت ہے جس کا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا کسی کو آپ طلاق کا مسئلہ بتا رہے ہوں گے کسی کو آپ نکاح کا مسئلہ بتا رہے ہوں گے کسی سے آپ کہہ رہے ہوں گے تیجا صحیح نہیں ہے کسی کو آپ بتائیں گے ساتواں چالیسواں برسی یہ باتیں مجھے قرآن پاک میں نہیں ملیں عادیش میں نہیں ملیں یہ غلط ہیں کسی کو آپ سالگرہ منانے سے روک رہے ہوں گے کسی کو آپ عید میلاد النبی علیہ السلام منانے سے روک رہے ہوں گے کسی کو کسی بدت سے روک رہے ہوں گے کسی کو کسی بدت سے روک رہے ہوں گے یہ کس وجہ سے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں. قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق